بشن رحمن ورحمۃ الم الحمد اللہ علیہ محمد, محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں تفصیل سے ہوں جو تمام خاران وسنی بار سلامت کرتے ہیں شکر اللہ سلسلے دس بابو سوم نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو اکیس سے شروعات آج کے بعد میں روزے کے جو سنتیں ہیں روزے کے اندر مسنون افعال وہ بیان فرما رہے اور اس کے زمین میں کچھ جزیا خوشب احکامات مزید بیان فرما رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں روزے کے جب بندہ روزہ دار ہو تو اس کے واقعات روزہ رہنا چاہیے روزے میں ہو کچھ کام اس کے لیے مشتاف ہے باعث ثواب ہے عجرے ان کا رعایت کرنا اس سے روزے کے ثواب میں اور اضافہ ہوگا ہاں جی تو ان میں سے ایک حلمتیں ومل المنونہ تبارا روزے کی سنتیں شاہر رمضان رمضان مبارک میں روزے کی سنتیں ان میں سے ایک ان میں سے یہ ہے سحر و سحری کھانا یعنی سہری کھانا بھی سنت باعث ثواب ہے لہذا وہ لوگ تھوڑا سا کھائیں زیادہ کم کھائیں وہ خود کی اپنی چاہت اور خواہش مطابق ہیں لیکن سہری کھانا مصطعف ہے تاکہ آپ کا دن کو روزہ آسانی سے رکھ سکے اور آپ کی کسی بھی کام کاش میں بھی روزہ مسائل پیدا نہ کرے اور آپ کو بے حال نہ کرے تو فرماتے ہیں ان میں سے مصطباد میں سے ایک کیا ہے ایک یہ ہے کہ سہری کھانا دوسرا جو ہے جب مغرب ہونے کا یقین ہو جائے غروب آفتاب ہو گیا یقین ہو جائے تو افطاری کرنا افطاری کرنے میں بھی جلد پہل کرنا وہ بھی باص ثواب ہے و تاجیل الفطر افطار جلد افطاری کرنے میں جلد جلدی جلد کرنا جلدی افطار کرنا کب تا تیقنی بات اس کے یقین ہو جائیں بالعروبی سورج عروب ہونے پہ آپ کو یقین ہو جائیں مغرب ہونے پہ یقین ہونے کے بعد پھر دوبارہ انتظار میں بہنے کا جس طرح جیسے عالیہ شاہ برادران جو وہ ایشا کے وقت افطار کرنے کو افضل سمجھتے ہیں ہاں جی ہمارے بحقے میں یہ حکم عنی ہے ہمیں حکم یہ جب آپ کو مغرب ہونے کا یقین ہو جائے تو افطاری کرنا مصطاب ہے ہاں افطاری کرنے میں ہی مصطاب یعنی ثواب زیادہ رکھا ہوا مر اس میں صواب زیادہ رکھا ہے تاجیل الفطری یعنی افطاری کرنے میں جلدی کرنا بعد تیقن ہے لیکن شرط یہ ہے باس کے آپ کو یقین ہو جائیں بالغروب بھی کے غروب ہونے کا مغرب ہونے کا یہ دوسری سنت تیسری وفیل غیب لیکن بادل کی صورتوں میں ولافاقل محتجیب اور ان علاقوں میں جو پہاڑوں سے ڈھکے ہوئی علاقے ہیں ان میں تاخیر ہوں ان میں تھوڑا سا تاخیر کرنا تھوڑا سا ہاں افطاری کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ وہاں ممکن نہیں اچھا شرح غروب نہ ہوا خصاً بادل کی صورتوں میں البتہ یہ بادل والی مسائل جو ہے اس وقت تھا جب ہمارے پاس جو ہے معروف کے صحیح ٹیم ہونے کا ہمیشہ کے ٹیم کا گھڑی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہ چلنے کی وجہ سے آج کل جو ہے ٹائم جو ہے ہر علاقے میں علمی فلکیات والے جو ہے انہیں اس چیز پر صحیح مہارت حاصل ہے انہیں پتہ ہے سیکنڈ منٹ تک کا پتہ ہے کب سورج کب سورج غروب ہوتی ہیں کب علو ہوتی ہیں تو بادل ہو نہ ہو انہیں اس سے سفرانی پڑتا پڑتا تو وہ دقیق بتا دیتے ہیں تو اس میں اگر آپ شک ہو تو ایک دو منٹ اور تاخیر کریں احتیاط ورنہ جو ہے اسی اعلان کے مطابق ہم افطار کر سکتے ہیں ہاں جی اس اعلان کے مطابق اگر خود کو موسم بادل ہو اور سورج کے غروب ہونے کا ہمارے گاؤں وغیرہ میں جب براسط دے تھے براست شطفا جو ہے اس کا پہاڑ پر صورت کی نشانی کا حتم و روشنی ہاں جی اس کا ہمیں پتہ نہ چلے بادل کی وجہ سے تو پہلے زمانوں میں تھوڑا انتظار کرنا سئی تھا لیکن ابھی جو ہے ہمیں گڑی کے ذریعے سے روزانہ کے ٹیم کا پتہ ہے پہلی تاریخ کو کب افطار کرنا ہے دوسرے کو کب کرنا ہے تیسرے کو کب کرنا ہے تو پھر اس میں ہمیں یہ پریشانیاں آنی ہیں ہی ہاں جی؟ باد جو ہے اگر یہ ہو تو بے او فلغی میں بادل اس زمانے کے حوالے سے کیونکہ وہاں ایسا گڑی وغیرہ بھی نہیں تھا اور سورج اس طرح پتہ کرنا مشکل تھا اس وجہ سے احتیاط کرتے تھے تو فلقعی میں بادل کی سلمنی نے ولافا کے ان پہاڑوں علاقوں میں جو معتجے پہاڑوں سے اونچے اونچے پہاڑوں سے ڈکی ہوئی ان میں تاخیر تھوڑا سا رفتار کرنے میں تاخیر کریں تاکہ وہ چاہیے یہ ہے آپ کو یقین ہو جائیں سورج کے عروف ہونے کا اس لیے وہیں یو اور یہ کہ آپ جب افطاری کریں تو کیا چیز پہ لکھائیں فرماتے ہیں اور یہ کہ افطار کریں بتمری ایک کھجور سے ہاں یہ کھجور سے افطار کریں اوللم یا پانی سے افطار کریں سادہ پانی سے افطار کریں وہیں تغولہ اور یہ بھی سنت تھے آپ کہیں ان دلفطری افطاری کرتے ہوئے یہ مبارک دعا بھی پڑھ لیں اللہ و بک آمنت و کا سن تو وبھی کا آمن تو کا تو کا توکل این دعا پڑھنا یہ بھی مصعف ہے اللہم اللہ اللہ اللہ کا سم میں نے تیری رضا کے لئے رضا رکھا ہے وبی کا امن تو میں تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں وب رشی گافتہ تو تیری ہی رزق سے میں افطاری کرتا ہوں والے کا توکل تو تجھ پر ہی میں توکل کرتا ہوں بھروسہ کرتا ہوں تو یہ مختصر دعا جو ہے اس حوالے سے ہے اس دعا کو یا اس جیسی اور دعائیں بھی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں جیسے اور دائمین پڑھ سکتے ہیں اس پر اور بھی دعائیں آپ پڑھنا چاہیں اس دعا کے علاوہ بھی اللہ کے شکرانے میں کہ اس نے آپ کو روزے کی توفیق دی ہے اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ تلاوت القرآن اس ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اکثر مین ساعر شعور دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اکثر زیادہ مقدار میں شاعر یعنی تمام شہور شہر کی جمع مہینہ باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں کیونکہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نزول ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ ناز فی للۃ القدر فرمایا اللہ نے کہ بے شک ہم نے قرآن کو لط القدر میں نازل کیا رمضان المبارک میں نازل فرمایا لہذا اس مہینے میں رمضان اس لیے رمضان المبارک کو رویع القرآن فرماتے ہیں حدیث میں یعنی قرآن کی بہار اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی تلاوت پر بہت زیادہ سونپ رکھا ہے یعنی باقی بات, بات اس میں اس مہینے میں اگر آپ ایک دفعہ قرآن ختم کیا تو دوسرے مہینوں میں ستر دفعہ ختم کرنے کے برابر اللہ سونپ دیں گے تو اگر آپ نے ایک دفعہ ختم کیا ستر دفعہ دو دفعہ ختم کیا تو ستر کا ڈبل تین دفعہ ختم کیا تو ستّر کا تین گنا ہاں جی تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو بخشنا چاہتے ہیں اس مہینے میں تو قرآن پاک کی تلاوت انسان کے بخشش کا سب سے بہترین ذریعہ ہے ہیں لہذا جو ہے ہمیں قرآن پاک کی طلعت ہوئے سے بھی جتنا ہو سکے سال بھر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ پیارے نبی کے ایک حدیث مبارک اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان نہ لل قلوب صدا ان کا سدا انحاش ہے آج فرماتے بے شک انسان کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے کو تمبے کو زنگ لگتی ہے جلوہ بطلاوت القرآنِ وال استغار ارے نبی حرما نے پاس اس زنگ کو تم جلا بخشو اس کو صاف اور تلاوت قرآن اور کثرت استغفار کے ذریعے سے ہاں جی؟ لہذا قرآن کی تلاوت سے انسان کے گناہ دل جاتے ہیں دل پر جو گناہوں کے داغ دھبے لگیں وہ صاف ہو جاتے ہیں لہذا اور غور انسان کے اللہ کے درگاہ میں مقام و منزلت بڑھ جاتی ہے لہٰذا ہمیشہ تلاؤ قرآن باقِ تلاوت ہمارے گناہوں کے بشش اور دل کی صفحات اور نورانیت کا باعث ہے تو رمضان مبارک میں اس کی زیادہ ثواب زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ وہ کثرت و ذکر کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اب لفظ ذکر میں لال اللہ پڑھیں سبحان اللہ پڑھیں الحمد پڑھیں درج شریف پڑھیں ہاں جی آستافل اللہ پڑھیں کلمہ تمجید پڑھیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر جیسا ہمارے دعوت شریف میں روزانہ کے جو مختلف تفصیلات ہیں دنوں کے لحاظ سے ٹیم کے نماز کے اوقات کے لحاظ سے وہ سارے تصبیہات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی کثرت ذکر میں تو جتنا ہو سکے اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں بل عطی اور دعائیں پڑھیں اتیہ دعا, دعا کی جمائیں اور دعائیں پڑھیں ہاں جی مختلف دعائیں جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں دستیاب ہے وال اس کے علاوہ رمضان مبارے میں اعتکاف رکھنا بھی سنت ہے اعتکاف اور اعتکاف رکھیں ان کہان فی العیام باردہ اگر ہو رمضان روزہ رمضان کا روزہ فی میں ٹھنڈی موسم میں آیا ہو تو پھر تمام پورا رمضان روزہ رکھیں ہیں پھر اشری اور آخری دس دنوں میں آ کدو زیادہ تاخیر ہے اعتکاف زیادہ تاقید ہے وہ کو اور مسواک کرنا ہے وہ بھی مصطف ہے ماری پہ اور رات پہ سونے سے پہلے ساری کے وقت جو نمازوں کے ٹائم پہ مسجد مسوا کرنے بھی سنت ہے ولاو کا نبھی روتاب ہے اگر جو وہ گیلے جو ہیں لکڑی سے کیوں نہ ہو تر لکڑی سے ہی کیوں نہ ہو تو یہ جو ہے ہاں جی مستحب چیزیں ہیں روزے کے حالت میں جن کے انجام دینے سے آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب میں اضافہ ہوگا ہاں جی تو اعتقاف رمضان المبارک میں خاص سنت ہے ہاں جی ہمارے احوت میں آگے اس کے بعد بابل اتقاب بھی آ رہے ہیں وہ اسی بھی رمضان میں خاص طور پر سنت ہے تمام مسلمان رکھتے ہیں ہم بھی اگر فک احوت کی جو ابھی آگے اس کے بعد جو باب ہے وہ بابل اتکاب ہے اس میں موجود شرائط ارکان کو پورا کر کے رکھیں تو رکھ سکتے ہیں ثوافِ رمضان و مبارک کا اعتکاف ایک سنت عمل ہے ہاں جی یا جان جہاد اکبر ایک الگ باب ہے اس میں مرشد مختلف عبادتیں اپنے مریض سے کرواتے ہیں اس کے ضمن میں پھر اعتکاب بھی چالیس چالیس دن کے کرواتے ہیں وہ ایک الگ باب ہے ہاں وہ ایک باغدہ مدرسہ ہے مکتب ہے روحانی تربیت کا اس کے اپنی شرحی ارکان ہیں اس کے لیے تو ایک مرشد کامل کا ہونا ضروری ہیں جو ان تمام اعتکاب جہاد اکبر کی تمام رمضات سے آگاہ ہو ہم یہ احتکاب جو سنت ارتقاب ہیں جو پوری تمام مسلمان رکھتے ہیں رمضان مبارک میں خاص طور پر تاکیدی سنت رکھتے پہلو رکھتے ہیں اس کے لیے تحف ال کی شرائط کو جو بیان فرمایا ہے اس کو جان کر اسی کے مطابق رکھیں تو اس کا اعتکاب صحیح ہوگا انشاءاللہ یہ ایک بحث ختم ہو اس کے بعد شاشد فرماتے ہیں سنتیں بیان ہو گئے ام الملزِ بہر ال وہ بڑا شاز بوڑھے شاز کے روزے کے بارے میں فرماتے ہیں وہ بڑا شاع اللہ یوتیق ہو جو روزہ رہنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے تو وہ کیا کریں تو جو ہے بھائی پاس اس کو چائے افطار کریں روزہ کھا لیں و یا تصدقا صدقہ دے دیں لیکن لیومن ہر دن کے بدلے میں بھی مدمن تعام ایک مت کھانا ایک مشکل کو دے دیں ہم نے آپ سکھا دے کتاب تین پاپ کھانا بنتا ہے زیادہ زیادہ مقدار آج کل روپے میں دے دیں تو سو روپے اگر آپ دے دیں تو انشاءاللہ یہ مت کے مقدار پورا ہوگا اور اگر کوئی زیادہ دے دیں تو اس کو زیادہ ثواب ہے اگر کوئی دو سو روپئے دے دیں روزانہ کا تین سو دے دیں پانچ دے دیں تو اس کو اور بھی زیادہ ثواب پر عجر ملے گا لیکن سو تک دے دیں ہاں جی اسی سو دے دیں تو اس کا یہ سنات آدھا پیسے میں دے دیں تو آدھا ہو جائے گا ورنہ ایک مسکرین کو ایک ٹیم کا کھانا کھلا دیں گھر پہ لا کے کھلا دیں ہوٹل پہ کھلا دیں ہاں جی اور یا اس کے گھر پہ بھیج دیں تو یہ اس طرح سے بھی ایک ٹیم کا کھانا اس کو بھیجیں ہاں جی سالن روٹی کے ساتھ چاول روٹی کے ساتھ ہاں جی چاول سالن کے ساتھ بھیج دیں ایک ٹیم کا کھانا تو یہ بھی صحیح ہے ہاں جی پیسہ دے دیں تو سو روپے دے دیں تو انشاءاللہ یہ مت کے کھانے کے مقدار یقیناً ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تو کل یوم ہر دن کہا بھی متمین ایک کھانا دے دیں ان کا نغنی اگر یہ بڑا آدمی جو ہے عمرہ مرسد آدمی مالدار ہے تو ایک کھانا دے دیں ہر روز کے بدلے میں لیکن اگر ادھر سے وہ روزہ نہیں رہ سکتا ادھر سے غریب ہے وہ ان کا نہ اگر وہ فقیر تاندہ سے اور اس طرح اس کو اپنے خود کو کھانے کا پیسہ نہیں وہ مت نہیں دے سکتے ہیں تو لامت ڈالے پھر تو اس پر کوئی مت کا حکم بھی نہیں ہے پھر تو اس پر اس صدقے کا دینے کا حکم بھی نہیں ہے پھر مدت فخری جب تک وہ فقیر ہے جب تک وہ تاندس اس وقت پھر اس کو کوئی مت دینے کا بھی حکم نہیں ہے وہ آزاد ہے اللہ نے اس کے لئے روزہ بھی معاف کر دیا کیونکہ وہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس پر کوئی مت بھی نہیں کیونکہ وہ فقیر ہونے کی وجہ سے اگر مالدار ہے تو پھر اس کو دینا لازم ہے واجب ہے عمل مریض کے جو روزانہ رہ اس کے بھرمانے عمل مریض بار مریض بیمار آدمی اس کے دو مرض کی اقسام فین فنکانہ مرض اگر ہو اس کی بیمار بیماری مضمون ہاں جی؟ اس کی بیماری جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہمیں پرانی بیماری ہے مضمون ہمیشہ سے ہے مضمون ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے یا اوومنا رتوبتی یا جسم میں رتوبت زیادہ ہو گیا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بیماری ہے ولبرودت یا جسم میں ٹھنڈک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بیماری ہے اور پھر ولم یا کنبنا شب بانی اور یہ مریض جوانوں میں سے نہیں ہیں وہ پھر ہی زمان البارد موسم بھی ٹھنڈا ہے زمان موسم وقت بھاری ٹھنڈا ہے یا اول مکان البارد یا وہ بندہ ٹھنڈی جگہ پر رہتے ہیں موسم تو ٹھنڈا نہیں ہے لیکن جگہ ٹھنڈا جیسا ہمارے پالتستان میں سردی کے موسم میں جیسے ہاں جی اور اس کے علاوہ دنیا میں بہت سے ٹھنڈی مقامات ہیں گرم موسم میں بھی گرمی کے زمانے میں بھی واتاقہ اور یہ بندہ ہاں جی روزہ رکھ سکتے ہیں اپنے اس بیماری کے باوجود روزہ رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ جزوم اس کے روزہ رکھنے جائز ہے کیونکہ اس کی بیماری ٹھنڈک کی وجہ سے ہے رتوبت کی وجہ سے ہے یا ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے ٹھیک ہونے میں آج کل کی شوگر مطلب بلڈ پریشر اس کی بیماریاں جامعہ رہنے والی ہیں ہاں جی اور موسم ٹھنڈ ہے وقت دھن ہے جگہ دھن ہے اور روزہ رکھ سکتی ہیں تو پھر اس بیمار ہونے باوجود بھی روزہ رکھنا جائز ہے وہ انقان ملا حرالت اور اس کی بیماری جس میں گرمائش کی وجہ سے والی وسط خشکی کی وجہ سے ہیں او سے بھی یا گرمی کا موسم ہے او فل بلا یا گرم شہروں میں ہے گرم بلا شاہ واہ وہ وہ جوان ہے تو شاشر فرماتے ہیں لا یوز السوم پھر تو اس کو روزہ رہنا جائز سے نہیں البتہ تا کسی صورت میں کیونکہ اس کے صحت کو بہت نقصان کرے گا ولاسلم اگر وہ زیادہ مومن بن کے روزہ رکھیں تو اصا اس نے گناہ کیا ہے اور اس کو جائز نہیں روزہ رہنا کیونکہ اس کے صحت کے لیے چونکہ ویسے اس کے اندر خشکی ہے گرمائش سے روزے سے اور گرمائش پیدا کرے گا اور اس کے صحت بھوری طرح متاثر ہو سکتی ہے اس لیے روزہ رہنا اس کے لیے صحیح نہیں ہے عرض نگرمی تو ہمیں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں زیادہ مومن بننے کی ضرورت ہے نہیں ہے اللہ نے جہاں چھوٹ دے دیا اس سے ہم اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کریں آج کا داشت یہاں پر اتفاق کرتے ہیں